أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أمّا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم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 والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبارحنا بطاعته وقلوبنا بمعرفته واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وَالْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ فَكُنَّا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم رزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب سبث قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب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 اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل لنا للمتقين اماما اللهم ربنا اغفر لنا وليا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ويقابه والشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم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 صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المدنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ یا سول اللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اسی کا فضل ہے اسی کی عیت ہے کہ اس مبارک رات ہم یہاں جمع ہیں رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے اور جو عربی میں ہم نے مبارک دعائیں منگی ہیں وہ تمام دعائیں اور آج تک جو ہم نے دلی جائز تمنایں دعائیں اور آرزویں کی ہیں آئندہ کریں گے تمام خیر و آفیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے اس مبارک رات جو سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے اس میں مسجد الحرام کا ذکر ہے مسجد اقسا کا ذکر ہے آسمانوں کا ذکر ہے اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور رب العالمین کی بارگاہ کا ذکر ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے جہنم سے محفوظ فرمائے اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمیں مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرمائے بالخصوص ہمیں بغداد معلہ مسجد اقصیٰ اور مکئی مکرمہ مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں بھی گلابہ نصیب ہو اور اللہ تعالی ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے بار بار عمر مقبول نصیب فرمائے آئیے ہم باواز بلند تلبیہ پڑھیں لبیک پڑھیں اب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو درمیانی آواز میں کرو اعتدال ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ چیخنے سے منع کیا لیکن لبیک ایک ایسا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا جب بھی اسے پڑھو پوری طاقت سے پڑھو اور آپ نے فرمایا جہاں تک آواز پہنچتی ہے کل بروز قیامت یہ ساری چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گی تو مل کے پڑیے لبئی کلب لبئی کلا شری کل کلب لحمد مت لری کلک لبئی کلب لکول ملک لری کلک لبئی کلبئی لبئی کل شری کلک لبک پند وکول ملک لری کلک اللہ تعالی ہم سب کی لبیک کو قبول منظور فرمائے ہر سال ہمیں حج مقبول مبرور فرمائے بار بار مکئی مکرمہ مدین منورہ کی حاضری اور بار بار عمر مقبول نصیب فرمائے بابا زب الندرود اللہ عالیٰ سعید نولانا عل سیدنا و مولانا محمد و, و, و صلی سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا بھی لمل مسجد مسجد پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اللہی بارکنا حلو وہ مسجد افسا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں لنوری مِنْ آیات تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو ہماری نشانیاں دکھائیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ سمیع البصیر بے شک وہی سننے والا علم والا ہے بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے عرف میں اس پورے سفر کو معراج کہتے ہیں لیکن مفسرین کی اصطلاح میں اور محققین کی اصطلاح میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقسا تک جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا جو سفر ہے اسے اس راہ کہتے ہیں اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کو جو ملاحظہ فرمایا اور سدرت المنتہا تک جو سفر ہے اسے عروج کہتے ہیں عروج اور پھر سدرت المنتہا سے مقام کعبہ کا حسین تک اور رب کے دیدار کرنے تک کا جو سفر ہے اسے اراج کہتے ہیں وہ پسرینگ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا حافظ ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دیے جا رہا ہے کہ جو لوگ اس واقعے کو خواب پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور یہ سارا سفر خواب میں ہوا وہ حضرات حافظ ابن کثیر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر یہ مستند تفسیر ہے لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ سارے مفسرین نے تو یہ بات لکھی حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو یہ معراج جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ خواب کی معراج ہے حافظ ابن کثیر کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہے اور احادیث متواترہ کا منکر ہے یعنی ایسا شخص اسلام سے باہر ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہیں تو ان میں غلام پرویز ہے یہ ایک فتنہ اٹھاتا انگریزوں کے دور میں جو احادیث کو نہیں مانتا تھا اور کہتا تھا کہ بس قرآن کافی ہے حدیث کا وہ انکار کرتا تھا غلام پرویز اس نے جسمانی معراج کا انکار کیا اسی طرح غلام جو قادیانی ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس نے بھی انکار کیا اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ واقعہ جو معراج کا ہے یہ خواب کا ہے اسی طرح سر سید احمد خان نے بھی انکار کیا اسی طرح شبلی نعمانی نے بھی انکار کیا شبلی نعمانی اور سر سید دونوں کے خیالات اسلام سے بہت دور تھے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے کورس میں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے حافظ بن کثیر نے اس بات کو لکھا قرآن مجید فقان حمید کا یہ انداز ہے یہ اسلوب ہے کہ اگر قرآن کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور اس واقعے کو سبحان سے شروع کرتا ہے تو وہ واقعہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ تعجب پایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ واقع معراج ایسا ہوتا کہ حضور نے خواب دیکھا ہوتا تو خواب دیکھنا کوئی عجیب و غریب نہیں ہے خواب دیکھنے میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ انسان کتنے خواب دیکھتا ہے اب آپ میں سے کوئی کہے کہ ماشاءاللہ اللہ رات کو معراج کی محفل میں ہم حاضر تھے واقعہ معراج سنا تو میں سویا تو میں بیت المقدس پہنچ گیا پھر میں رات کو واپس بھی آ گیا صرف پندرہ منٹ کی آنکھ لگی تھی اور پندرہ منٹ کے اندر پورا سفر ہو گیا تو اٹھ کر آپ کہیں گے تو آپ کے گھر والوں میں سے کوئی تعجب نہیں کرے گا کہ اچھا ہے بہت اچھا خواب ہے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کافروں نے جو انکار کیا اور شور مچایا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کا ذکر نہیں کیا بلکہ حضور نے یہی بیان کیا کہ جاگتے ہوئے میں نے یہ سفر کیا ہے اور اس واقعے کی ابتدا قرآن نے بھی اسی طرح کی سبحان اللہ پاک ہے ذات تو کہتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ جسمانی ہے سبحان کا لفظ کیوں آیا تو فرما سبحان کا لفظ اس لیے آیا کہ اس واقعے میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ رات کے اتنے مختصر حصے میں کہ زنجیر ہل لگی ہے دروازے کی بستر گرم ہے وضو کا پانی جاری ہے مسجد حرام سے مسجد اکثر پہنچے اور پھر آسمانوں کی سیر اور اس سے آگے کی سیر اور واپس بھی آ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اتنی پرواز وہ کیسے رکھ سکتا ہے تو پر سبحان اللہ اسرا بھی اب جو رب لے گیا وہ ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر عجز سے وہ پاک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے سبحان اللہی سرا پاک وہ ذات جو لے گیا یعنی اب اس واقعے میں پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ لے گیا تو جو لے گیا وہ ہر چاہت پر قادر ہے دوسری بات بھی ابدی کے متعلق کہا یہ قرآن مجید فقان حمید میں واقع معراج کا ذکر ہے اور بے ہی کا لفظ ہے کسی کی دنیاوی زندگی میں ابد کا لفظ اگر قرآن میں آیا ہے تو اس سے روح مراد نہیں ہے بلکہ جسم اور روح دونوں مراد ہے تو بے ہی اس آیت گریمہ میں ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے صرف خواب کا سفر نہیں ہے بِعِبَادِي لَيْلًا اے موسا سر دخان میں ہے اے موسا آپ راتو رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے مصر سے تو فرما یہاں بھی بے عبادی سے مراد روحیں نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے جسم بھی مراد ہیں اور روح بھی مراد ہے ارت اللہ عبداس اللہ بھلا دیکھو تو صحیح اسے جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے یعنی ابو جہل حضور کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے تو یہاں عبدن کا لفظ جسم اور روح دونوں مراد ہے لما قام عبد اللہ یا جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہاں بے کا لفظ جسم اور روح دونوں پر ہے تو حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بے ہی کا لفظ اس لیے لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ معراج جسمانی معراج ہے پھر ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافروں نے بڑا شور مچایا عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں راج ہوئی تو وضو کا پانی چل رہا تھا اور آپ واپس تشریف لے آئے یہ دنیا کے لیے تو ایک لمحے سے بھی کم وقت تھا لیکن سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے لیے اللہ نے اس وقت کو طویل کر دیا ان اللہ علا کل شدیر بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وقت اس کی مخلوق ہے وہ جس کے لیے چاہے وسیع کر دے تو اللہ نے وقت کو وسیع کیا حضور کا یہ سفر معراج اٹھارہ سال کا ہے کتنے سال کا ہے اٹھارہ سال کا تو حضور کے لیے اٹھارہ سال تھے پر دنیا کے لیے ایک لمحے سے کم تو اس پر کسی نے اعتراض کیا اور کہا پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال تو دنیا میں نہ ہوئی بلکہ تریسٹ پلس اٹھارہ ہونی چاہیے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا سب یہ کہتے ہیں کہ حضور دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ آپ ترسٹھ سال رہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تینتیس سال کی عمر میں حضرت عیسی علیہ السلام آسمانوں کی طرف بلند ہوئے کتنے سال کی عمر میں تینتیس سال کی عمر میں جب آپ واپس آئیں گے تو تینتیس سال کے ہوں گے اور پھر آپ چالیس سال مزید دنیا میں گزاریں گے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو تینتیس پلس ہزاروں سال یا سینکڑوں سال یہ دنیا کا جو عالم ہے اس عالم سے جب باہر جاتے ہیں تو پھر عمر گزرنے کا اور وقت گزرنے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا دیکھیں جنت بن چکی ہے اور جنت میں حوریں بھی بن چکی ہیں اب ہزاروں سالوں تک وہ جنت میں رہیں گی پھر جنتی جنت میں پہنچیں گے تو کوئی کہے کہ ہورے تو ہزاروں سال پرانی ہیں یہ پرانا اور نیا ہونا یہ عالم دنیا کا مسئلہ ہے وہ دوسرے عالم میں یہ مسائل نہیں ہے سمجھ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم آپ جب واپس آ گئے تو آپ نے ام کو اٹھایا ام نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی چچا زاد بہن ہے عام طور پہ لوگ پھپی کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ ابو طالب کی بیٹی ہیں اور حضرت علی کی بہن ہیں تو امی کو جب اٹھایا اور آپ نے انہیں واقعہ سنایا تو وہ بڑی خوش ہوئی پھر حضور نے فرمایا یہ واقعہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں سارے لوگوں کو سناؤ تو حضرت امی نے عرض کی کہ آپ لوگوں کو مت سنائیے گا یہ کفار نہیں مانیں گے مذاق اڑائیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا میں تو ضرور کہوں گا جب آپ باہر جانے لگیں تو حضرت امی نے آپ کا دامن پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ آپ نہ جائیں آپ لوگوں کو نہ سنائیں چونکہ حضرت امی آپ سے الفت رکھتی تھی تو آپ کو یہ فکر تھی کہ جب آپ لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جو واقعہ سنا رہے تھے وہ بیداری کا تھا اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو حضرت امی پریشان نہ ہوتی جب حضور باہر گئے اور فجر کے بعد آپ نے کفار کو جمع کیا مسجد حرام شریف میں اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے تو سارے کافر جمع ہو گئے آپ نے پورا واقعہ سنایا تو یہ زور زور سے ہنسنے لگے اور سیٹیاں مارنے لگے اور تالیاں مارنے لگے اور بڑے کہ لگائے انہوں نے اور کہنے لگے کیسا کہ عجیب واقعہ آپ سنتے ہیں اور سارے کفار بھاگے اس خیال سے کہ اب مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور بعض کمزور ایمان والے مسلمان کافروں کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ کافر بن گئے مرتد ہو گئے تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہیں سنایا تھا بلکہ بیداری کی بات ہو رہی تھی پھر ابو جہل بھاگتا ہوا صدیق کے اکبر کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر حصے میں میں یہاں سے مسجد اقسا گیا اور پھر واپس بھی آ گیا کیا ایسا ہو سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فرم کیسے ہو سکتا ہے ابو جہل بڑا خوش ہو گیا کہنے لگا آپ کے جو یار ہیں آپ کے جو دوست ہیں جنہیں آپ نبی بھی مانتے ہیں انہوں نے یہ دعوی کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا کہ کیا واقعی حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ اپنے بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا فلا فلا فلا فلا, فلا گواہ موجود ہے تو حضرت صدیق اکبر نے پیشاد فرمایا اگر انہوں نے یہ دعوی کیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں بلکہ اگر وہ اس سے بھی بڑا دعوی کریں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں تو یہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہیں سنایا تھا بیداری کی بات ہے اب جب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے حضور صلی اللہ ع وسلم نے فرمایا یا بکر ان اللہ کا صدیق اے ابو بکر بے شک اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے اس کے بعد آگے شاد فرمایا ابدی ابدی کا جو لفظ ہے اس میں بڑی نصیحت ہے ایک نصیحت یہ بھی ہے ایک حکمت یہ بھی ہے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عبد کے معنی ہے غلام اور دنیا میں جو غلام ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک عبد رقیق ہے وہ غلام ہوتا ہے جس پر آقا کو بالکل کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور وہ غلام آقا کا فرما بردار بھی ہوتا ہے لیکن اس غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اسے ابد رقیق کہتے ہیں تمام مومنین اللہ کے ابد رقیق ہیں کہ اللہ کی فرما بردار ہیں وہ مومنین جو سال ہیں ایک عبد ابد عابق ہوتا ہے جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے تو تمام کفار وہ ابد آبق ہیں جو رب کی فرما برداری سے بھاگے ہوئے ہیں اور ایک عبد ابد مازون ہوتا ہے یعنی آقا جب اپنے غلام سے خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا مال تیرا مال ہے اور تیرا کہنا میرا کہنا ہے اور تیرا منع کر دینا میرا منع کر دینا ہے اسے ہر طرح کی اجازت دے دی جاتی ہے اسے ابد معذون کہتے ہیں تو بھی ابدی ہی فرمایا خاص بندے حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم اللہ کے ابد معذون ہیں یعنی اللہ تعالی نے آپ کو محبوبی عطا فرمائی آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے اپنی ساری کائنات کا آپ کو مالک بنایا وما ینت قوان اللہ وحی يوحا اب ابد معذون جو ہوتا ہے اس کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو مالک کی چاہت ہوتی ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ابد معزون جو کام کرتا ہے کام ابد معزون کرتا ہے لیکن آقا کہتا ہے تیرا کرنا میرا کرنا ہے رمی تز رمیتا رمیت والا کن اللہ رما اے محبوب جب آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں کنکریاں لی اور کافروں کی طرف پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی ولا کن اللہ رما اللہ نے پھینکی ہے پھر ابدی معذون کا کہنا ماننا آقا کا کہنا ماننا ہوتا ہے و میں یوتی ہے رسول فقت جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا ان انما اللہ یوبا کا قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا سر فتح میں کہ بے شک جو اے محبوب آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں صحابہ کرام سلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے دستے مبارک پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم جان بھی نچھاور کریں گے مال بھی نچھاور کریں گے سرکار کا دستے مبارک اوپر تھا اور صحابہ کرام کے ہاتھ نیچے تھے اور حضور کے دستے مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ کر صحابہ بیت کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کا ہاتھ تھا شور سے بولے صحابہ کرام جب بیت کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ تھا حضور کا ہاتھ تھا لیکن قرآن کیا فرماتا ہے ید اللہ فوقۂدین صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا اللہ تعالی ہاتھ سے یعنی جسمانی ساک سے پاک ہے اللہ عی و اندم اناقاسم ہری سے پاک میں ہے بخاری شریف میں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں یہاں پر ایک بات سماعت کرنے ماز حضرات سبحان الذي اسرا بھی ابدی من المسد الحرام اس آیت کریمہ کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی اب ہی آیا بھی نور ہی نہیں آیا اگر حضور کی تخلیق نور سے ہوئی ہوتی تو بھی اب ہی نہ آتا بھی ابدی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی تخلیق نور سے نہیں ہوئی یہ نادا نہیں ہے اس لیے کہ عبد کے معنی ہے اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عبد ہے فرشتے بھی عبد ہیں جنات بھی عبد ہیں انسان بھی عبد ہیں یعنی اللہ کی ساری مخلوق عبد ہے اب دیکھیں جو فرشتے جو ہیں وہ تو نور سے بنے ہیں اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں لیکن قرآن فقان حمید نے فرشتوں کے متعلق کیا کہا بل عباد مکرمون بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں تو عبادت کا لفظ بندے کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی آیا تو بھی دی کہنے سے یہ بات یہ کہنا کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے نہیں بنے یہ بات بالکل خلاف ہے عبد کا لفظ کے لیے بھی آتا ہے انسان کے لیے بھی آتا ہے اور اب ہی جو ہے اس سے مراد خاص بندہ اور وہ وہ ہیں جو محبوب کبریا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے خاص بندے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام آپ کو یہ طور پر تمنا کرتے ہیں کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا جاتا ہے لن ترانی اے موسا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رکھے اور جبریل آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں محبوب کو کیسے جگاؤں تو اللہ تعالی فرماتا یا جبریل قبل قدمئی اے جبریل تو اپنے ہونٹوں کو محبوب کے قدموں پہ لگا دے حضور بیدار ہوتے ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں ان اللہ لقائک بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے تو فرمایا کہ لیلن کیوں آیا اس لیے کہ اسرا کے معنی ہے رات کو سفر کرانا جب اسرا آ گیا تو پھر لئی لن کے معنی بھی رات ہے تو فرمایا اس لیے لایا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری رات گزر گئی سفر میں اسرا بی آبدی لئی پوری رات نہیں لگی رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر ہوا ہے اور پھر ستائیس رجب مشہور روایت کے مطابق ہر کوئی جانتا ہے کہ چاند جب وہ چودویں کا ہوتا ہے تو پورا روشن ہوتا ہے لیکن جب چھبیس ستائیسویں رات ہوتی ہے تو چاند کا وجود بالکل باریک ہوتا ہے رات اندھیری ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر حضور کو یہ معراج کرائی جاتی چودہ تاریخ کو چاند جب روشن تھا اس وقت ہوتا یا دن کے وقت میں راج ہوتی رات کا وقت اس کا انتخاب کیوں کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ رات بھی وہ منتخب کی گئی کہ جو ستائیسویں رات جس میں اندھیرا ہوتا ہے تو فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ میرے محبوب چاند و سورج کے محتاج نہیں ہیں اندھیرا ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اور رات کا وقت اس لیے منتخب کیا گیا کہ محبوب اور مہب کے ملنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات ہی کا وقت ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نیک بندے رات کو تحجد پڑھتے ہیں اور جب سب سو رگے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ رات کا وقت یہ سکون سے ملاقات کا وقت ہے پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کہ رات کا اندھیرا ہے براق پر سوار ہیں اور براغ بھی انتہائی بلند ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے کوئی کار کوئی ٹرین کوئی پلین کوئی راکٹ وہ اس اسپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کتنی ہے اندازہ کیجیے کہ آپ اگر کھلے آسمان تلے رات کو اوپر یعنی اگر دیکھتے ہیں اور آپ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں تو جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو ان ستاروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہم سے کروڑوں میل دور ہیں تو ہماری نگاہ اتنی وسیع ہے کہ ہم کروڑوں میل دور ستارے کو دیکھ لیتے ہیں برا کی جو نگاہ تھی وہ کتنی تیز ہوگی تو حدیث پاک میں ہے برا کا ایک قدم یہاں ہوتا اور دوسرا قدم وہاں ہوتا جہاں برا کی نگاہ ختم ہوتی اتنی اسپیڈ سے حضور جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے موسا علیہ السلام کی قبر دیکھی پر میں نے یہ منظر دیکھا کہ موسا علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں حضور نے قبر بھی دیکھ لی اور قبر کے اندر کا منظر بھی دیکھ لیا حضور کی نگاہ پر قربان جائیے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح حدیث پاک میں ہے الانبیاء و آحیہ فی قبور امبیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں یو وہ نمازیں ادا کرتے ہیں فنبی اللہ حرز اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں روزی ہی دی جاتی ہے انہیں احادیث کے مطابق معلوم ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کہ یہ جو سفر ہے اس سفر میں مسجد حرام کا ذکر ہے اور پھر مسجد اقسا کا ذکر ہے سوال یہ کہ یہ سفر تو بڑا طویل تھا ساتو و آسمان بھی تھے جنت بھی اس میں آئی اس سفر میں جہنم کوئی ملاحظہ کیا لیکن قرآن مجید فوقان حمید نے جب سفر کا ذکر کیا تو مسجد اکثر کا ذکر کیوں کیا تو فرمایا ایک ایک نفسیات کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی دعویٰ کریں اور اس دعوے کا ایک حصہ سامنے والا جانتا ہو اور وہ اگر اس دعوے کی تصدیق کر لے تو پورا دعویٰ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو مشرقین مکہ نے آسمانوں کو تو دیکھا نہیں جنت اور جہنم کو تو وہ مانتے نہیں تو مسجد اقسا کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ مسجد اقسا کے بارے میں سوال کر لیں اور انہیں جب پتہ چلے گا کہ حضور نے مسجد اقساء دیکھی ہے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ سفر جو ہے وہ حقیقت ہوا ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقی نے مکہ نے سوال کیا اگر آپ کو یہ سفر ہوا ہے تو بتائیے مسجد اقساء میں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے ہیں کتنی سیڑھیاں ہیں حضور چاہتے تو فرما دیتے کہ میں وہاں پر انبیاء کی امامت کے لیے گیا تھا سیڑھیاں گننے نہیں گیا تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ میرے محبوب ان کے ان سوالات کا بھی جواب دیں تو جبریل کو حکم ہوا وہ مسجد اکثر اٹھا کر لے آئے اور حضور دیکھتے رہے اور جواب دیتے رہے اب اس میں ایک اور راز بھی تھا وہ راز یہ تھا کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقسا گئے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد اقسا کو دیکھنے کے لیے حضور سفر کے محتاج ہیں تو فرمایا میرے محبوب کی خاطر تو مسجد اقسا ہم چاہیں تو ان کے سامنے پہنچا دیں تو جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر لیے تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور پھر ان کے دل نے اس بات کو مان لیا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں لیکن افسوس وہ ایمان نہ لائے یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو اگر مختصر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس طرح کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے یا ایک سال پہلے مختلف روایتیں ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم ام ہانی کے مکان میں تھے ایک حدیث پاک میں مسجد حرام میں تھے اور ایک حدیث پاک میں حتیم میں تھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ ام ہانی کے مقام میں تھے پھر آپ حتیم میں تشریف لائے اور پھر آج معاج کو روانہ ہوئے حتیم اور امی کا مکان بالکل قریب قریب ہے اور اس وقت امی کا مکان مسجد الحرام کے اندر ہی تھا پچاس ہزار یا ستر ہزار فرشتوں کی جماعت جنتی براق لے کر آئی عقید جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم کسی نے مبارک کو چاک کیا گیا اور حلقوم شریف سے یعنی سینے کی ابتدا سے لے کر ناف مبارک تک سینہ چاک کیا گیا اور ایک سونے کے تشت میں آپ کے دل مبارک کو رکھا گیا اور مزید ایمان و حکمت اور نور سے اسے بھرا گیا یہ آپ کے آپ کے دل مبارک کا غسل شریف تھا اس کو یوں سمجھیے کہ ہر سال خانہ کعبہ کا غسل ہوتا ہے تو یہ غسل اس لیے نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ پر کوئی گندگی نوز بلّہ میں ڈالے بلکہ خانہ کعبہ کے شرف اور اس کی تعظیم کے لیے اور یہ جو پانی غسل کا ہوتا ہے اسے لوگ تبرکا حاصل کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے قلب مبارک کا جو غسل شریف ہے وہ اس دل مبارک کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے ہے اور یہ غسل شریف کئی مرتبہ ہوا اب صلی اللہ علیہ وََ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے یہ براق خچر سے اس کا قد جو ہے خچر سے چھوٹا تھا اور گدے سے اونچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں مدینہ منورہ آپ اترے ہیں اور حضرت جبریل نے لینڈس کی یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے حضور نے یہاں پر دو رکعت نفل ادا کی پھر آپ مدین اترے ہیں وہاں دو رکعت نفل آپ نے پڑھے پھر آپ تورے سینا کوہ طور پر اترے ہیں وہاں دور کا نفل آپ نے پڑھے اور بیت الحم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے وہاں آپ اترے ہیں اور آپ نے دور کا نفل پڑھے ہیں اور وادی ایمن وہاں بھی اترے ہیں آپ نے حضرت موسی علیہ سلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا قائمن فی قبری حضرت مصعل سلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رکھے ہیں تو اس پر مفسرین محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ باد وسال قبر میں عبادت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن اللہ کے نیک بندے جو قبر میں عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس عبادت سے لذت حاصل کرتے ہیں حضرت امام عبد البہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وقد الحدیث علیہ وسلم فی قبره صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یعنی کل نفس قتل موت کے تحت ایک آن کے لیے آپ نے موت کا مزہ چکھا اور پھر اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی بھی ازانی و اقامت آپ اذان بھی دیتے ہیں اقامت بھی دیتے ہیں اور جماعت بھی کراتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر آپ کے پیچھے نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں کما اخبر بزال فی حقی موسا غیر من المبیا لئی لط المعراج حضرت امام عبد الواب شاہ کہتے ہیں کہ جس طرح شب معج موسا علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رکھے تھے حضور بھی فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تابعی بزرگ ہیں اور صاحب کرام سے فیض لیا آپ فرماتے ہیں کہ جب یزیدی فوجوں نے حملہ کیا مدینے پر تو انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بند کر دیا مجھے وہ دیوانہ سمجھے اور میں نے ایسی حرکتیں کی کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی پاگل ہے تو مجھے انہوں نے اس میں بند کر دیا اور یہ حرکتیں میں نے اس لیے کی تھیں تاکہ یہ مجھے مسجد نبوی شریف سے باہر نہ نکالیں پھر یزیدی فوجوں نے مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھ دیے حضور کے ممبر پر اور حضور کے مسلح پر یزیدی فوجوں کے گھوڑے لید اور پیشاب کرتے رہے تین دن تک نہ جماعت ہوئی نہ اذان ہوئی حضرت سعید مسیب کہتے ہیں اندھیرا تھا کمرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور نماز کے اوقات کا مجھے علم نہیں ہوتا تھا کہ کب فجر کا وقت ہوا کب ختم ہوا لیکن تین دنوں میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی اور پھر اقامت کی آواز آتی اور پھر حضور جماعت فرماتے میں حضور کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرتا تو عقیق جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم آپ تو نبیوں کے سردار ہیں جب موسا علیہ السلام زندہ ہیں اور سارے نبی مسجد اقسام میں آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سارے زندہ ہیں تو حضور تو سارے نبیوں کے سردار ہیں باد وصال بھی حضور اللہ کی اطاص سے زندہ ہیں ایک اور چیز حضرت موسا علیہ السلام اب قبر میں موجود تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسا پہنچے تو موسا علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچے ہوئے تھے اور حضور کا استقبال کر رہے تھے اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام وسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور اللہ کی عطا سے جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں موسا علیہ السلام مسجد اقساء میں بھی پہنچے اور چھٹے آسمان پر بھی حضور سے ملے اور دوسری بات حضور تو براق پہ پہنچے اور موسا علیہ السلام بغیر براق کے مسجد اکثر حضور سے پہلے پہنچ گئے استقبال کرنا تھا اور جسے استقبال کرنا ہوتا ہے وہ پہلے پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ براق کے بغیر پہنچے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے فرما اس میں حکمت یہ ہے کہ معلوم ہو جائے نبیوں کی طاقتیں سب سے زیادہ ہیں جب موسا علیہ السلام کی اسپیڈ براق سے زیادہ ہے تو سرکار کی کیا شان ہے حضور تو موسا کی بھی آقا ہے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام اور تمام انبیاء وہ جمع ہو گئے مسجد اقسام میں مکام سخرا پر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل نے اذان دی اور اقامت کہی کیا شان ہے اس نماز کی کہ جس کے معزن اور اقامت دینے والے جبریل ہوں فرشتوں کے سردار اور جس نماز کے مقتدی سارے انبیاء ہوں اور جس نماز کے امام سید الانبیاء ہوں تو اس نماز کی کیا شان ہوگی عقید و جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے نماز پڑھائی اب یہ نماز کیوں پڑھائی گئی تو فرمایا اس میں کئی حکمت ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ سارے نبیوں کے سردار عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دوسری حکمت یہ جو نماز ہے اس کا تعلق جسم سے ہے نماز نام ہے قیام کا رکو کا سجدے کا تو سارے نبی قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں تو اس میں سارے نبیوں کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے کہ سارے نبی حیات ہیں اس موقع پر عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تصور کیجئے کیا منظر ہوگا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء سارے موجود ہیں ستر ہزار ہی فرشتے موجود ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے بہ رکھے الحمد للہ ارسلنی رحمت للعالمین تمام خوبیاں و صلہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کا فت بشیروں وہ نذیرا اور مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا وہ انزل علیہ اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا فی طبیان کل شعیح اس قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے وہ جلا امتی خیر امتن اور اللہ نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا او خجر لناس سارے لوگوں میں سب سے بہترین امت وجالا امتی وسطن اور میری امت کو سب سے افضل بنایا وجالا امتی حمل الاولون والآخرون آخرون اور میری امت کو اول بنایا اور آخر بنایا یعنی سارے نبی میرے امتی ہیں وہ شرح علی صدری اور میرے سینے کو کھول دیا وہ ودا وزری اور میرے بوجھ کو مجھ سے دور کیا وہ رف علی ذکری اور میرے ذکر کو بلند کیا وجہ فاتح و خاطمہ مجھے نبوت کا دروازہ کھولنے والا بنایا اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بنایا یہ وہ خطبہ تھا جو عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراد دیا تو دیکھیں اس اس خطبے میں خود حضور اپنی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں تو حضور شان و عظمت سن کر خوش ہوتے ہیں تو ہر مومن کو چاہیے کہ حضور کی شان اور عظمت کو بیان کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کیا آپ فرماتے ہیں ماں فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو معراج ہوئی اور حضور کا جسم موجود تھا معراج بھی ہوئی لیکن حضور کا جسم میں نے گم نہ پایا تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی معراج یہ جسمانی نہیں ہے پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ ہجرت کے بعد حضور کے گھر حاضر ہوئی ہیں حضرت عائشہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور یہ واقعہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے تو اب بتائیے حضرت عائشہ جب حضور کے گھر آئی نہیں ہے تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ شب معاج حضور کا جسم میں نے گم نہ پایا بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کو چونتیس معراج ہوئے ایک جسمانی معراج ہے اور تینتیس معراج جو ہے خواب والی معراج ہے تو حضرت عائشہ یہ کسی خواب والی معراج کا ذکر کر رکھی ہیں پر ہم جو معراج کا ذکر کر رکھے ہیں یہ معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کی اور جسمانی ہے عقید وسلم نے اس سفر میں آپ نے جنت کو ملاضہ کیا جہنم کو ملاضہ کیا جنت بھری ہوئی تھی جہنم وہ بھی بھری ہوئی تھی جہنم میں لوگ عذاب اٹھا رہے تھے اور حضور کی خدمت میں ارض کیا جاتا یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے یہ گناہ کیا اس کی سزا انہیں مل لگی ہے اور جنت میں گئے تو حضور کی بار کا میز کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ نیک امال کیے اس وجہ سے انہیں یہ سنا ملا سوال یہ ہے کہ جنت میں ابھی کوئی گیا نہیں جہنم میں کوئی گیا نہیں قیامت قائم ہوگی فیصلہ ہوگا پھر لوگ جائیں گے تو شب معراج ہجرت سے پہلے حضور جب گئے تو حضور نے جنت کو بھرا ہوا کیسے دیکھا تو محدثین نے بڑی پیاری بات کہی کا بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ماضی حال مستقبل کا نہ صرف علم دیا بلکہ وہ سارا منظر حضور کو دکھا بھی دیا اللہ اس پر قادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک قوم دیکھی جو کھیتیاڑی کرتی ہے وہ لوگ آج جو فصل بوتے ہیں دوسرے دن وہ فصل تیار ہو جاتی ہے وہ اسے کاٹ لیتے ہیں لیکن کاٹنے کے باوجود وہ فصل موجود ہے تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ اللہ کی راہ میں جان اور مال دینے والے مجاہدین کی مثال ہے کہ جنہیں نیکیوں کا اجر سات سو گنا تک ملتا ہے جو یہ مال خرچ کرتے ہیں بظاہر یہ مال کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زائد انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما دیتا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے ایک فرشتہ ایک بھاری پتھر اٹھاتا ہے اور وہ اس کے سر پہ مارتا ہے سر کچل جاتا ہے پتھر دور جاتا ہے فرشتہ اٹھا کے لاتا ہے جب تک وہ اٹھا کے لاتا ہے اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے تو فرشتہ پھر مارتا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا اور نماز قضا کر دیتا تھا آئیے اس مبارک رات ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ نہیں ہوگی خاص طور پر ہم پوری کوشش کریں کہ نیند کی وجہ سے ہماری نماز قضا نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا پورا جسم ننگا ہے صرف آگے اور پیچھے کچھ چیترے لگے ہیں اور جانوروں کی طرح وہ چر رکھے ہیں اور کانٹے دار درخت اور کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں جہنم کی وہ کھا رکھے عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے تھے تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ ہمیں پوری زکات ادا کرنی ہے زکات پوری کیسے ادا ہو اس بارے میں بہر شریعت کتاب کا پانچواں حصہ پڑھیں یہ گارنٹی سے یہ بات کہہ لیں یا اندازن یہ بات کہہ لیں کہ مسلمانوں کی اکثریت صحیح طور پر زکوۃ ادا نہیں کرتی اکثریت ایسی ہے جو پوری زکات ادا نہیں کرتی آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر رمضان المبارک کی ایک تاریخ کو میں نے زکوٰۃ نکالی تھی اور میرے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا تو میں نے ڈھائی لاکھ روپے زکات نکال دی اب اگلا سال آیا اب اگلے سال آیا تو میرے پاس دس لاکھ روپے ہے اب مجھے چاہیے کہ میں دس لاکھ کی زکات نکالوں لیکن لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جب رمضان کی پہلی تاریخ آئی تھی ہمارے پاس ایک لاکھ تھا اب دس لاکھ ہیں تو ایک لاکھ پر تو سال گزرا ہے مگر نو لاکھ پر تو سال ہی نہیں گزرا تو وہ نو لاکھ کی زکات ہی نہیں دیتے حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہوا تو جتنا سونا ہے چاندی ہے روپے ہیں پیسے ہیں جتنا بینک بیلنس ہے جتنا سامان تجارت ہے سب کا ٹوٹل کر کے اس کی زکات نکالنی ہے آپ کو حیرت ہوگی ایسے بھی نادان ہے کہ وہ کہتے ہیں ساڑھے سات تولہ سونا ہو جائے تو زکات فرض ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے دس تولے سونا ہے تو ساڑھے سات تولہ تو زکات فرض ہوتی ہے نا اس کی تو زکوات نہیں نکالیں گے صرف ڈھائی تولے کی زکات نکالتے ہیں ایسے بھی نادان لوگ دنیا میں موجود ہیں پھر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب سونا اور چاندی دونوں ہو روپے پیسے بھی ہو اور سونا بھی ہو تو پھر نصاب کے لیے ساڑھے سات تولا سونا ہونا ضروری نہیں ہے ایک تولہ سونا ہے اور دو روپے پڑے ہوئے ہیں یہ پانچ روپے ہیں تو ان دونوں کو ٹوٹل کر دیں اور دیکھیں ساڑھے باون تولا چاندی کی قیمت بنتی ہے تقریباً پچاس ہزار روپے مالیت اگر ہو جاتی ہے اور سال گزر چکا ہے تو زکات لازم ہے پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ سال کے شروع میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے سال کے آخر میں بیچ میں نصاب کم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہوتا زکات پوری نکالنی ہے اس طرح کے کئی مسائل ہیں اللہ تعالی ہمیں مکمل و صحیح زکوت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے دیکھا کہ ایک پکا ہوا لذیذ گوشت ہے اور ایک بدبو دار سڑا ہوا گوشت ہے کچھ لوگ اس لذیذ گوشت کو چھوڑ کر بدبو دار کی طرف جا رہے ہیں طرز کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں اللہ نے نکاح کو حلال کیا وہ حلال کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے ہیں اور زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے آنکھ بھی ذنا کرتی ہے حضور نے فرمایا آنکھ کا ذینا بد نگاہ ہی ہے آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان بھی زنا کرتا ہے زبان بھی ذنا کرتی ہے ذہن بھی ذنا کرتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ذہنی زناح سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں ذہن کا ذینا یہ ہے کہ گندے خیالات کو خود لانا جب گندے مناظر دیکھے جائیں گے گندے ناول پڑھے جائیں گے گندے دوست ہوں گے تو پھر گندی سوچ تو ہوگی اللہ تعالی ہر قسم کے زنا سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں وہ تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں ایک بہت بڑا پتھر ڈالا جاتا ہے اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ امانت کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتا لیکن مزید امانتیں لے رہا ہے اللہ تعالی میں معاف فرمائے ہم امانت دار بن جائیں اور جو امانت میں خیانت ہوئی اللہ معاف فرمائے یہ واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا ہمارے ایک دوست احمدین شریف میں وہ الحمدللہ للہ نیاز تقسیم کرتے ہیں وہاں پر اور اسے سبیل کہتے ہیں وہاں پر تو ان کی عادت ہے وہ پیکٹ بناتے ہیں اور غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں تو ایک علاقہ مدینہ شریف میں وہاں غریبوں کی آبادی ہے تو وہ ایک دن مجھے وہاں لے گئے دیکھا میں نے لائن سے غریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ غریب بڑے غیور ہیں اور ان کا وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے زاہد عبادت کر کے بھی وہ مقام نہیں پا سکتے جو انہیں ملا ہوا ہے یہ آشق رسول بھی ہیں اور بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہا کہ میں بہت ساری نیاز بنا کر آیا لیکن اس وقت مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا تو میں نے ان میں سے ایک شخص کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ لیجیے تھیلے آپ سب میں تقسیم کر دیجیے گا اور ہر ایک کو ایک ایک دے دیجیے گا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھ میں امانت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے آپ نے کہا ہر ایک کو ایک ایک دیجیے گا اب اتنے سارے لوگ ہیں کسی نے دوبارہ سوال کر لیا اور میں پہچان نہ سکا اور اسے دو دے دی تو کل و روز قیام میں کیا جواب دوں گا تو کہتے مجھے احساس ہوا کہ واقعی جو عبادت کی اور دین کی روح ہے انہوں نے سمجھی ہے اسی طرح کوئی ہم سے کہے یہ بات ہے آپ کو کسی کو نہیں بتانے تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہ ایک امانت ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اب دو صورتیں ہیں اگر ہم اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں اٹھا سکتے تو اصول تو یہ کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ پھر آپ مجھے یہ بات نہ بتائیں چونکہ آپ نے کہا یہ بات کسی کو نہیں بتانی تو اگر کسی کو میں نے بتا دی بے خیالی میں بھی تو امانت میں خیانت ہو جائے گا اسی طرح ہمارا مال ہماری جان ہمارے آزا اللہ کی طرف سے ہمیں امانت میں ملے ہیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اب اس میں خیانت کرنا اور گناہ کرنا واقعی بہت بڑی خیانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا بال لوگوں کے تانبے کے ناخوں نے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں آپ کی خدمت میں ارض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرتے تھے اور مسلمان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے آج ہر کوئی اس میں مبتلا نظر آتا ہے اس مبارک رات دعا کریں اللہ تعالی ہمیں غیبت اور بہتان دل آزاری طنز اور تانے دینے اور ہر قسم کی برائی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے ہمیں ملتا کیا ہے کسی کی برائی کا ذکر کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہماری ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں اس کے سارے گناہ ہمارے نامۂمال میں آتے ہیں اور پھر غیبت کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی نوسطیں اللہ قبر و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے متنوع پیارے بھائیوں فضا آخر میں یہ عرض ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اگر اپنی اصلاح کرنا چاہیں اور رب کا فضل ہو تو اصلاح ہو جاتی ہے وہ موقع رمضان المبارک کا موقع ہوتا ہے کہ دل نرم ہوتا ہے روزے رکھ کر اور تراویح پڑھ کر نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت سے دل روشن ہوتا ہے پھر مبارک راتیں ہوتی ہیں جس میں رحمتیں برس رکھی ہوتی ہیں اس موقع پر اگر ہم کچھ قربانی دیں اور یادگار رمضان اس طرح گزاریں کہ تراوی قرآن پاک سمجھ کر ادا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہوگا یہ کہ جب ہم رات کو سنیں گے تو وہ باتیں ہمارے دل پر اثر کریں گے پھر ہوتا یہی ہے کہ جب ہم کوئی بات سن کر باہر جاتے ہیں اپنے ماحول میں تو ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ جو نصیحت انسان سنتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے ہم معلوم نہیں کہ اس سال ہمیں رمضان دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں لیکن نیت تو کر لیں ہمیں ثواب مل جائے گا ہم نیت کر لیں کہ اگر زندگی رہی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ یہیں پر قرآن پاک سمجھ کر انشاءاللہ شاء یادگار رمضان گزاریں گے جس کے اندر ہر چار رکعت تراوی سے پہلے ایک پاؤ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفصیلی خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اسی کو چار رکعت تراوی میں ہم سماعت کرتے ہیں یہ سلسلہ بظاہر تو تین چار گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ آپ آ کر دیکھیے انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ سرور ملے گا ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کئی سال ہو گئے تھے میں نے ترابی ادا ہی نہیں کی تھی رمضان المبارک میں صرف فرض پڑھتا اور بتر پڑھ کے آ جاتا اور کبھی چار رقع ترابی پڑھ لی تو پڑھ لی کہا میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی تو میں ان پر ہنسنے لگا اور میں کہنے لگا بیس رکعات تراوی جو پونے گھنٹے میں ہوتی ہے مجھ سے پڑھی نہیں جاتی اور تم مجھے تین چار گھنٹے کی دعوت دے رہے ہو تو وہ مجھے زبردستی لے آئے اور کہا صرف چار رکعات پڑھ کے چلے جانا تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک باؤ کی تفسیر سنی جب میں چار رکعات کے لیے کھڑا ہوا تو چونکہ تفسیر میں جو آیتیں تھیں وہ خوف الہی سے تعلق رکھتی تھیں جہنم کا ذکر تھا تو کہا کہ مجھے نماز میں رونا آ گیا مجھے اتنا سر ملا اتنا سر ملا کہ مجھے زندگی میں اتنا سکون نہیں ملا تو کہتے الحمد الحمدللہ اس رات میں نے پوری طرح ادا کی اب چار سال ہو گئے الحمد میں مسلسل آ رہا ہوں ایسے کئی بھائی ہوں گے تو آپ بھی سن رہے ہیں آپ کو شاید یہ مشکل لگے لیکن آپ آ کر دیکھیں کہ جب قرآن پاک سمجھ کر ہم تراوی میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یادگار رمضان نصیب فرمائے یادگار رمضان کے معنی یہ ہیں کہ رمضان اس طرح گزارا جائے کہ پھر رمضان کے بعد پھر ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں اور ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو یادگار رمضان گزارنے کی توفیق دا فرمائے